تملی الحجرات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطیعوا الله ورسوله لا یلتكم من عبادکم شیئا إن الله غفور رحیم جبل رسول اللہ بعمل النار قال زکت و تصوم الخير. السوم جنت والصدقة تتفئر خطیئتك ما يتفئر الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه ینفقون فلا تعلم نفس ما اغفی لهم من قرط عين جزام بما كانوا يعملون ثم قال اللہ عبر و کب رسل امر ومود ہی وزروت سلام وزروت تو بلا یا رسول اللہ قال رس العمر الاسلام ومود ہُو اللہ وزروت الصلام ہی الجہاد سمہ کال الا عبر و بے ملا کے ہاتھ ضال کا کل ہی فکل تو یا بلا یا رسول اللہ فا اخذ باللسان وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وان المعاقذون بما نتكلم به فقال ثقلت قمك يا معاذ وهل يكن بنعف النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد اللسنتهم رواه الله وقال حديث حسن صحيح ربشتولی اللہ رب المنا اللہ عمین یا ربین میں نے آج جو دو آیات سرح خجرات کی تلاوت کی ہیں اس اعتبار سے کہ ان آیات میں ایک فرق کیا گیا ہے اسلام اور ایمان کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدو یہ دعوی کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے فرما دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم مسلمان ہو گئے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو یعنی ایک ایمان ہے قانونی زبان سے اقرار اور ایک ایمان ہے حقیقی وہ, وہ ہے جو دل میں داخل ہوتا ہے لیکن فرمایا اگر تم اس حال میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے جزا میں سے کوئی کبھی نہیں کرے گا اور یہ اس لیے کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے البتہ اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کون ہوتا اللہ کے نزدیک تو مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے یعنی وہ تصدیق القلب جو ہے وہ یقین قلبی کی شکل اختیار کر گیا اور اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور بالوں کے ساتھ صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے اصل میں اسلام کی جو حقیقت ہے اور اس کے جو مختلف مظاہر ہیں ان میں جو درجہ بندی ہے اس کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں مختلف مواقع پر بیان کیا گیا ہے چنانچہ ایک آیت جو ہے سورہ معیدہ کی بڑی اہم ہے جب شراب کی حرمت کا آخری حکم آیا تو بہت سے حضرات بہت سے صحابہ جو ہیں پریشان ہوئے کہ اس سے پہلے جو ہے اشارات تو آ گئے تھے پوچھو یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں فرما دیجئے کہ ان میں گناہ بھی ہے کچھ خیر بھی ہے لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ خیر سے بہت بڑ کر تو اسی وقت ہمیں چھوڑ دینا چاہیے تھا پھر ایک اور اشارہ آ گیا تھا جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں اب آخری حکم جو آیا ہے اس کے انداز بھی بڑے تیکھے ہیں ہلن تو منتھ باز آتے ہو کہ نہیں ابھی بھی تو بہت تشویش ہوئی صحابہ کو کہ ہم شراب پیتے رہے ہیں اور اتنا عرصہ ہمیں گزر گیا تو یہ میں آج کی اصطلاح میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو ہر خلیے میں جسم کے ہر سیل میں شراب کے اثرات پہنچ چکے تو اب گویا کہ کیسے نجات ہوگی اس پر آئے اتری تری کوئی حرج نہیں ہے جو لوگ ایمان اور اسلام پر عمل کرتے رہے اور نیک عمل کرتے رہے وہ جو کچھ کھاتے پیتے رہے اس کے حرمت کے آخری حکم کے آنے سے پہلے ان پر کوئی حرض نہیں اظامت تکاؤ و آمن و الصالحات جب تک کہ وہ تقوی کی روش پر رہے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ثم تکاؤ وہ پھر اور تقوی کیا اور ایمان لے آئے یعنی اسلام کا پہلے تھا معاملہ جس کے ساتھ عمل صالح ایک علیحدہ کیٹیگری کی حیثیت سے تھی اب ایمان حقیقی ہے تو عمل اس کے تابع ہو گیا سمت تقو پھر اور تقوی ہوا فاحسنو اور وہ احسان میں داخل ہو گئے تو گویا کہ اسلام ایمان احسان تین درجے اور یہ ہم حدیث جبرائیل میں پڑھ چکے ہیں اب یہی دین کی حقیقت جو ہے اس کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جو ایک طویل حدیث ہے اس میں بڑی تفصیل سے بیان کیا اور اسی کا تقریباً یہ خلاصہ ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ طویل حدیث تو میں نے اسی لیے حدیث جبرائیل کے ساتھ ہی اس کا بیان آپ کے سامنے کر دیا تھا اس لیے کہ وہ دونوں حدیثیں میرے نزدیک دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے جو اجزاء ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے ان کو سمجھانے کے لیے دونوں حدیثیں نہایت اہم ہے نہایت جامع اب اگرچہ وہ طویل حدیث جو ہے وہ مستد احمد میں بھی ہے بزار میں بھی ہے سنن نسائی میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, بھی ہے اور پھر تزمزی شریف میں بھی ہے اور امام ترمزی کا قول اس کے ساتھ بھی یہ آتا ہے کہ حدیث الحسن صحیح ہوں اب یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس حدیث کو چھوڑ کر امام نبوی نے یہ اس کا خلاصہ جو ہے والی چھوٹی حدیث کیوں بیان راوی اس کے بھی معذ ابن جبل ہے اس کے بھی معذ ابن جبل ہے اس کو بھی ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس کے بارے میں بھی ان کا کہنا ہے کہ حدیث ان حسن صحیح ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ چونکہ امام نبوی ایک مختصر کتاب مرتب کر رہے تھے لہذا اس میں انہوں نے متویل حدیث کے بجائے اس کا جو اہم ترین موضوع جو ہے وہ اس مختصر حدیث میں آ اس لیے اسے اس نے انہوں نے شامل کیا ہے اللہ علیہ اب اس حدیث کے اندر دیکھیے ایک پس منظر جو ہے اس کا واقعاتی وہ اس طویل حدیث میں ہے اب میں وہ پوری حدیث کا متن مطلب تو نہیں پڑھ سکتا میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث مجھے اس لیے بہت پیاری معلوم ہوتی ہے کہ دور نبوی کا ایک واقعہ ایسے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جسے تصویر لفظی کہا جاتا ہے لفظ میں کسی چیز کا نقشہ کھینچ دینا تصویر کھینچ وہ روایت کا کیا پس منظر ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لشکر کو لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ایک روز ایسا ہوا کہ رات بھر سفر کرتے رہے تھے اس لیے کہ وہاں تو گرمی میں شدید میں سفر جو ہے وہ رات ہی کو ہو سکتا تھا جن میں جب تمازت ہوتی ہے اور صحرا بھی نیچے سے آگ اگل رہا ہے اوپر سے جو سورج وہ آگ برسا رہا ہو تو پھر وہاں سفر ممکن نہیں ہوتا تو رات پر سفر کر کے جب فجر کا وقت ہو گیا تو پڑاؤ کیا اور حضور نے نماز پڑھائی فجر کی نماز حضور نے ہماری امامت فرمائی ہم نے نماز ادا کی پھر لوگ سوار ہو گئے اپنی سواریوں پر کہ سورج کے تیز ہو جانے تک دھوپ کے تیز ہو جانے سے پہلے پہلے جتنا مزید سفر تقاح ہو جائے وہ سفر کر لیں جب دھوپ تیز ہو جائے گی تماجت سخت ہو جائے گی تب تو رکنا پڑے گا لیکن اب ہوا یہ کہ چونکہ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے اور فجر کا وقت خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نسیم سحری جو ہے تھپکتی ہے انسان کو تھپک تھپک کر سلاتی ہے عام طور پر یہ مشاہدہ ہے کہ کوئی مریض کسی درد میں مبتلا ہو ساری رات جاگتا ہے صبح کے وقت سے کچھ نہ کچھ سکون حاصل ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر سو لیتا ہے تو تمام صحابہ جو ہے وہ اونگنے لگے اپنی اونٹریوں پر بیٹھے ہوئے اونٹوں کو آزادی मिल گئی انہوں نے چلتے چلتے ادھر کو درخت دیکھا کیکر کا اس میں منہ مار لیا رک گئی ناشتہ کر لیا اور ادھر دیکھا ادھر مار لیا تو گویا کے وادی کے پوری چوڑائی میں لشکر پھیل گیا سواریاں چل بھی رہی ہیں اور اپنا یہ ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہے اوپر سوار جو ہے وہ انہیں پتہ نہیں تو لشکر جو ہے وہ متفر ہو گیا اس حال میں حضرت معاذ ابن جبل نے ایک خاص چونکہ بات تھی جو بعد میں کھلتی ہے حضور کے ساتھ ساتھ آپ لگے رہے جاگتے بھی رہے سوئے نہیں اونگے نہیں اور دیکھتے رہے کہ حضور کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ اپنی اونٹنی چلاتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی اور وہ بدک گئی اس کی وجہ سے چونکہ قریب تھی اونٹنی حضور کی وہ بھی بدک گئی اب حضور نے اپنے ہادج کا پردہ اٹھایا اور آپ نے دیکھا کہ سوائے مارک کے آس پاس کوئی ہے ہی نہیں تمام مسلمان جو ہیں تمام صحابہ جو ہیں وہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تو آپ نے حواظ دی یا اللہ تعالی عنہ آواز دیار یار میں حاضر ہوں فرمایا ادھر دونوں اور نزدیک آ جاؤ اور نزدیک آ جاؤ تو قریب ہو گئے یہاں تک کہ دونوں کی اونٹنیاں ایک دوسرے سے مس کرنے لگی رگڑنے لگی ایک دوسرے اب حضور نے فرمایا میرا گمان نہیں تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے اس کا پس منظر کیا ہے ظاہر بات ہے ہر وقت دشمن تو طاق میں تھا حضور کی زندگی لینے کے لیے منافقین خاص طور پر طاق میں تھے وہ جو اپنے ہوتے ہیں بظاہر اپنے ہیں چنانچہ تبوک سے واپسی کے دوران یہ واقعہ ہوا کہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھاٹی کے اندر تنگ گھاٹی میں جس میں ایک وقت میں ایک ہی اونٹ گزر سکتا ہے وہاں چھپ کر بیٹھ گئے کہ حضور کا اونٹ جب یہاں سے گزرے گا ہم حملہ کریں گے حضور کو ختم کر دیں گے یہ واقعہ ہوا ہے اب اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. تو حضور کو تعجب ہوا کہ لوگ یعنی مجھ سے اتنے فاصلے ہیں گویا کہ انہیں خیال نہیں ہے کہ وہ میرے آس پاس رہیں حفاظت کے لیے اب یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ دوسروں پر تنقید کر رہا جی ٹھیک ہے حضور یہ تو لوگ پرواہ نہیں کرتے خیال ہی نہیں ہے لوگوں کو تاکہ اپنے نمبر بھی بنائے میں تو دیکھیے آپ کی آپ کی سواری کے ساتھ اپنی سواری کو جوڑے چلا آ رہا ہوں لیکن حضرت ماس وہ صحابی تھے انہوں نے کہا حضور معذرت پیش کی لوگوں کی طرف سے لوگ رات بھر کی بے خوابی کی وجہ سے اونگ گئے تو حضور نے فرمایا یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے بھی اپنے سپر ہیومن ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا وہ کن تو نہ ہاں میں بھی میں بھی اگ رہا تھا حضور الفاظ، میں بھی اب رہا تھا اب حضرت معاذ نے اب جس لیے لگے رہتے ساتھ ساتھ حضور سے خاص سوال خلوت میں کرنا ہے بالکل جب انہوں نے دیکھا اس وقت حضور کے ساتھ خلوت بھی میسر ا گئی کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور حضور خاص طور پر اس وقت خوش بھی ہے مجھ سے کہ میرا یہ ساتھی جو ہے اس طرح جاگتا ہوا میرے ساتھ چلتا آ رہا ہے. اس پر انہوں نے سوال کیا وہ یہاں سے اب ہی حدیث شروع ہو رہی ہے یہ سارا منظر میں نے بیان کیا اس حدیث کا جو طویل ہے وہ اگرچہ اس میں اربئی نبوی شامل نہیں ہے مجھے تو یہ بہت پیاری ہے اس کے اندر جو بھی میں نے نکات آپ کے سامنے بیان کی ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ حضور کی صحبت میں اور اس کے بعد سوال جواب ہوئے اس کا خلاصہ یہاں ہے قلتو یا رسول اللہ اخبرنی بعملن یدخلنی الجنت و یباعدنی ان النار اب میں نے ارس کیا اے اللہ کے رسول مجھے بتائی وہ عمل جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے آگ سے دور کر دے قَالَ لَقَسْعَلْتَ عَلْعَظِيمِ آپ نے فرمایا تم نے بہت باڑی بڑی بات پوچھی ہے یہ گویاں تحسین کا کلمہ شاباش تم نے وہی بات پوچھی جو حقیقتل پوچھنے کی اس طویل عدیظ میں الفاظ ہے بخن بخن یہ عربوں کا ایک کلمہ ہے کسی کی تحسین کے لیے تم نے بہت اچھا کہا تو میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں ہم کہتے ہیں بہت خوب بہت خوب تو بہت کی بے آ گئی خوب کا خیر, خیر آ گئی تو بخند بخند تم نے بہت اچھا پوچھا ہے نقل سالتا بشعین عظیم ان سرا حضور نے تین دفعہ فرمایا تم نے بڑی عظیم بات پوچھی ہے بڑا عظیم سوال کیا ہے وَإنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى يَسْرَهُ اللَّهُ علیہ اور یہ بات جو بہت بڑی ہے آسان بھی بہت ہے اس کے لیے جس کو اللہ آسان کر دے توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی لیکن یہ کہ جس کو اللہ تعالی آسان کر دے جس پر اس کا فضل ہو جائے اس کے لیے بہت آسان ہے وہ کیا ہے کاب اللہ لشر کو بے ہی اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرتے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ شرک جو ہے اور عبادت یہ کس قدر جامع الفاظ ہے عبادت پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت مطلق اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے اور وہ بھی اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ہاں کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لی جائے دعا کر لی جائے اللہ سے استفاد کیا جائے لیکن یہ نہیں کہ مستقلاً کسی ایک گنا کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیا جائے مستقل طور جیسے ہمارے ہاں ہو رہا ہے حج بھی ہو رہا ہے نمازیں بھی ہیں گبرے بھی ہیں سودی کاروبار بھی ہیں اب یہ سودی کاروبار جو ہے یہ تو باقی ہر شے کی نفی کر دے گا تو تعبد اللہ لا تو بھی اور شرک شرک فی ذات بھی ہے فی صفات بھی ہے فی الحقوق بھی ہے ہم سمجھتے ہیں شرک شاید صرف یہی ہے کہ بتوں کو شکدہ کیا جائے یا بعض جو بھی ہے زیادہ جو حساس ہیں وہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دینے کو بھی اللہ کی ذات میں شریک کر دینے کو بھی شرک سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کے حقوق میں شریک کر دینا شرک عملی کیا ہے اور توحید عملی کیا ہے اس سے عام طور پر لوگ ناواقف ہیں تو فرمایا تم اللہ کی پرستش اور بندگی کرو اس کے ساتھ کسی شہ کو شریک نہ کرتے ہوئے نفی بھی ساتھ آ گئی لا الہ الا اللہ نفی بھی ہو گئی کوئی الہ نہ ہو تمہارا سوائے اللہ کے اور تم پرستش ہی نہیں کرو صرف بلکہ بندگی کرو اطاعت کرو کل اطاعت اس کی محبت سے سرشار ہو کر وہ توقیم الصلاح کا اور یہ کہ تم نماز قائم رکھو اور زکاۃ ادا کرو تسوم اور افزان مبارک کے روزے رکھو بتاجل بیٹھ اور اللہ تعالی کے گھر کا حج کرو سما قال اب یہ تو بات آ گئی ایک جامع تعریف دین, دین کے تقاضوں کا جامع بیان سب آ گئے اس میں عبادت میں پوری زندگی کی تعداد شرک میں ہر نوع کے شرک سے بچنا اور پھر اس کے ساتھ نماز روزہ حج جکا جو کہ ارکان اسلام میں سے جس کی بنیاد پر ہمارے معاشرے کا ایک خاص رنگ بنتا ہے ہماری تہذیب وجود میں آتی ہے ہمارا ایک خاص تمدن ہے اسلامی زندگی کا یہ اصل میں نماز روز حج اور زکوۃ سے پورے دین کی تعبیر اس کی حقیقت کو بیان کرنے میں یہ نہایت جامع کلمات ہے اب اس کے بعد حضور خود فرماتے ہیں قالا، آپ نے فرمایا اللہ کا خیر تو کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس خیر کے خیر کل کے دروازے کون سے ہیں کن دروازوں سے اس خیر کل کو حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا جا سکتا ہے روزہ ڈھال ہے نفس کے خلاف نفس کے حملوں کے خلاف یہ ہم پڑھ چکے ہیں ایک اور حدیث میں وہ صدقہ تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ خطا کو گناہ کی آگ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے وہ ہو گئی یہ خطا صدقہ تو اللہ کے راہ میں یہ صدقہ جو ہے اس گناہ کے اثرات کو دھو دے گا جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے وہ سلاد کو رجو لے لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ میں الفاظ کے اضافہ کر رہا ہوں نماز پڑھنا بندے کا رات کے پیٹ میں رات کے درمیانی حصے میں تحج نسل میں جسے کہتے ہیں وہ وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے آٹھ نفل پڑھ لیے یہ تحجر نہیں ہے یہ تو فجر کا زمیمہ بنا لیا ہاں نوافل ہے عبادت ہے اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گی اور جو اس کا ثواب اور عجر ہے اللہ دے گا لیکن اصل میں جسے تحجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر کے لیے جو کہتے پیٹ کو کسی شے کے جو فر رات کے بطن میں رات کے درمیان میں یعنی رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سلس رہ جائے تو پھر جاگ جائے پھر پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر تو یہاں آپ نے فرمایا وہ سلاۃ الرجل جوف اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی دو وہی دو آیتیں یہاں یہ سورج سجدہ کی آیت نمبر سولہ اور سترہ ہے تجافہ جنوب ہوزاج اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے رات کے وقت جاگتے رہتے بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے تقاضا جنوب یدون و رب ہم خوفوں تمان وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں دعائیں کرتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اس کے مواخذے کا خوف اس کے عذاب کا خوف اس کے بعد کا خوف اس کی ناراضی کا خوف جہنم کا خوف و تمام اور تما تما کس کی اللہ راضی ہو جائے اللہ کے اجل و ثواب کی بھی تما ہو لیکن سب سے بڑی تباہ کیا ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے رضی اللہ عنہم عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اس اللہ سے راضی ہو گیا یہ باہمی رضا ہے بندہ اپنے رب سے راضی رہے وہ رہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر اس پر شکوہ اللہ کا شکوہ زبان پر نہ لائے جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے وہ میرا بولا ہے آقا ہے دوست ہے میرا خیر خواہ ہے اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے مجھے کیا پتا وہی تو شر نظر آ رہا ہے خیر تو نظر نہیں آ رہا اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تک رہا خیر ان لگوں آسان توہمبو شئن وہ شب الگ ہو تم لا لگ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو این ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارے شرک ہے اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتا اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے اللہ تعالی آخرت میں سے راضی کر دیں گے اللہ اس سے راضی ہو جائے گا تو یہ ہے در حقیقت اللہ تعالی کے لیے سلاۃ الرجن فی اللیل کا راہ فکون اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اب اس کی کیا ہے اس کا بدلہ کیا ملے گا فلا فلاطما تو کسی انسان کو پتا نہیں ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان فراہم کیا ہوا ہے جنتوں کی نعمتوں کا تو اندازہ نہیں کر سکتے پرانے مجید میں الفاظ آئے ہیں وہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق وہاں پہ پھل ہوں گے وہاں پہ شہد ہوگا دودھ ہوگا وہاں پہ بہت اچھا ایک شراب ہوگی جس میں نہ کوئی نشا ہوگا اور نہ ہی کوئی بیٹھنے کی بات ہوگی سرور اور کیفیت جو ہے وہ ہوگی وغیرہ وغیرہ بورے ہوں گی یہ بھی بیان کیا ہے لیکن ساتھ ہی نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ ہیں مالا ببا خطر آگا کلب بشر وہ تو ایسی نعمتیں وہ ابتدائی جنت ہے وہ جس کا کہ ذکر ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے یہ نعمتیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں وہاں کھجور کے باغات ہوں گے اور انگور کے ہوں گے اور وہاں پر انار بھی ہوگا رمان ہوگا سب کچھ ہوگا ساری چیزیں ہوں گی لیکن اصل میں اعلیٰ جنت جس کی طرف کے پھر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کا ایمان گہرا تھا وہ ان کو جو اوپر سے اوپر کی جنت میں لے جایا جائے گا رفتہ رفتہ وہاں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر ان کا خیال تک وارد ہوا تھا مالا عین ال رات بلا حزلمت و ما خطرہ تو یہاں پر بھی فرما فلا تلم رس الماخی الحم من قرت عیون تو کسی کو معلوم نہیں ہے اللہ نے کیا کیا چیزیں مخفی کی رکھی ہوئی ہیں اپنے خزانہ فیض کے اندر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جزام دما کامل اور یہ بدلا ہوگا ان کا ان اعمال کا جو کرتے رہے تو یہاں تک حضور نے یہ دونوں آیتیں جو ہیں حوالے کے طور پر خاص طور پر تجافہ جنوب عمر بغاجے کے حوالے سے جو کہ حدیث میں الفاظ ہے و سلاۃ الرجل فی جم مکوال اس کے بعد یوں سمجھئے کہ حضور کا دریائے ثقافت جو اور جوش میں آیا ہے سم مکوال پھر آپ نے خود ایک سوال کیا اللہ اخبروں کا میرا سلام آبود ہی وزروت ثنا میں ذرمت ثنا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اس معاملے کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا اور اس کا عمود کیا ہے ستون کیا ہے اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے اب یہی وہ ہے دین کے مختلف اعمال ان کی باہمی نسبت کیا ہے عام طور پہ سب باتیں لوگوں کو معلوم ہیں لیکن یہ ریشو پروپورشن اور کیا چیز مقدم ہے کیا ثانوی ہے کس چیز کا کس کے ساتھ منطقی ربط ہے یہ در حقیقت حکمت دین کا موضوع ہے یہ سب کو معلوم نہیں اب یہاں پر پورے دین کو ایک درخت سے قابل کیا گیا ایک ہے اس کی جڑ راس و حاضر ایک ہے عمود تنہ عمارت میں آپ آپ کہیں گے ستون اور درخت میں وہ تنا ہوگا وہ ضرورت صنع میں ہی اور اس کی چوٹی کا عمل کیا ہے چوٹی کیا ہے اب آپ کو معلوم ہے درخت میں آم کا درخت ہے تو جڑ بھی ہے اس کے بعد تنا بھی ہے اب اس کے بعد وہ شاخیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان میں پتے بھی لگے ہوئے اور آم بھی لگے ہوئے وہ جڑ میں نہیں لگتا وہ تنے میں نہیں لگتا وہ تو میں جا کر لگے گا. اوپر لگے گا, چوٹی کے اوپر گلاب کا پودا ہے تو گلاب کا پودا جو ہے اس پودے کی جڑ میں پھول نہیں لگتے اس کے تنے میں, چھوٹا سا ہوتا ہے, اوپر جو ہے وہ اس کی چوٹی جو ہے اس کے اوپر پھول لگے ہوئے, ہوئے. تو اس کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود کیا ہے اور اس کی چوٹی قابل کیا میں تمہیں بتاؤں کر تو بلا یا رسول اللہ میں نے اس کے حضور ضرور فرمائیے ضرور فرمائیے کال رسول السلام اس معاملے کی جڑ بنیادی منزل اسلام یہاں اسلام اپنے اس معنی میں آیا ایک ہے اسلام اپنے ارکان کے حوالے سے بونی اسلام اور راخم سن شہادت اللہ علیہ وََ محمد رسول اللہ و اقام صلاۃ وََ عطا ذکا میرا مغانا وحد البہط، منستطا سبیلا یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں غالب نمبر تین تھی اس میں اسی مجموعے کے اندر متفق علیہ حضرت عبداللہ اللہ ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ لیکن اسلام کا بھی جیسے میں نے عبادت کا بتایا آپ کو پوری زندگی میں اللہ کی اسلام کے معنی بھی سرنڈر کر دینا ہمتن اتن اسلام کے مانیے ہتھیار پھینک دینا اس لفظ کے اندر اصل میں نقشہ یہ ہے کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک جو ہے وہ پھینک دیتا آپ نے ہتھیار وہ آپ کے سرنڈر کر دیا یہ سرنڈر ہے اسلام سرنڈر ہے اللہ کے سامنے ال اسلام یہ ہے در حقیقت جڑ وہ عمود ہوں اور امود جو ہے اس کا تنا نماز ویسے بھی آیا ہے اسلاح تو الدین نماز جو ہے وہ دین کا ستون وہ عماد اور عمود نفظ تو ایک ہی وہود اس کا عمود جو ہے اس کا تنا جو ہے اس کا ستون جو ہے وہی بحرض کر رہا تھا کہ عمارت کا کیا تصور کریں گے عمارت میں بھی ایک بنیاد ہوتی ہے پھر ستون ہے ستون پر چھت ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے درخت ہے اس کی جڑ ہے اس کا تنا ہے اور پھر اوپر جو ہے برگوبار جسے ہم کہتے ہیں برگوبار ہے تو فرمایا کہ اس کا عمود جو ہے تنا یا جو اس کا ستون ہے وہ نماز ہے ضرور وہ تو سنا میں الجہاد اور اس کے چوکی کا امن الجہاد ہے اب یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات ہمارا ذہن سارا کا سارا وہ ارکان اسلام کے اوپر جمع ہوا ہے جو وہ بہت دیندار ہے وہ بھی بارہ لون پانچ کا جو کر لیں گے معاملہ لیکن اس سے آگے نہیں جاتے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی تھی حقیقی مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہ پڑے یقین والا ایمان سم یار تابو ریب نہ ہو بالکل یقین بن جائے وجہ فی سب اللہ اور جہاد کیا انہوں نے اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ صادق صرف یہی لوگ سچے ہیں یعنی اگر یہ دعویٰ کریں کہ ہم مومن ہیں تو ان کو یہ حق پہنچتا ہے لیکن اگر یہ جہاد ہے ہی نہیں دل میں یقین ہے ہی نہیں باہر والے قیدہ ہے والدین سے سن لیا یا جب اسلام کو اللہ نے فتح دینی تو فوج در فوج لوگ جو ہے وہ داخل ہو رہے وہ داخل ہونا اصل میں اس بنیاد پر تھا کہ اب اٹس نو یوز ریزسٹنگ یعنی اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے وی ہیو ٹو سرنڈر سرینڈر کرف میں نے استعمال کیا تھا تو در حقیقت قرآن نے کیا کہا یہ کہتے ہیں ہم ایمان لیا ان سے کہہ دیے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں تم کو سرنڈر کر دیا کالت لارن نہ ہم نے سرنڈر کر دیا ہماری مخالفت ختم ہو اگر تم نے یہ بھی کیا ہے خلوص دل کے ساتھ اس میں دھوکہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے ابھی تو سر جھکا دو پھر دیکھیں گے ذرا حالات بدلیں گے تو پھر کھڑے ہوں گے یہ پھر منافقت ہے لیکن اگر اس قسم کی کوئی بات دن میں نہیں ہے تو اگر آپ ریمان لائے اللہ علیہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ آپ مسلمان مان لیے گئے بس ٹھیک ہے اب آپ کی جان اور مال محفوظ ہے تو اس اعتبار سے اسلام جو ہے وہ سرنڈر ہے تو رسول امر السلام عمود و ذرمۃسلام ہی الجہاد یہ جہاد نہیں ہے تو پھر پھل نہیں ملا پھل نہیں لگا اس درخت کو اس درخت میں پھل جو ہے وہ تو جہاد فی سبیل اللہ کا ہے البتہ اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ جہاد کے معنی لوگوں نے صرف جنگ سمجھے نہیں جہاد کے لیے قتال جنگ کے لیے قرآن کی اصطلاح قتال فی سبیل اللہ سورہ صف میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں قالت وہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ تجارت کی من عذاب علیم کیا میں تمہیں وہ کاروبار بتاؤں جواب سے چھٹکارا دلا دے تو سبیل جہاد پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول کو اور جہاد کرو اللہ کے رام جانو اور مال کے ساتھ یہ ہے آیت نمبر گیارہ سورہ سف کی اور آیت نمبر چار میں کیا ہے لون فی سبھی لہی سفن کا نو بنیادم مرسوس اللہ کو محبت تو اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفح باندھ کر جیسے سیشا پلائی دیوار ہو کے دشمن اس کے اندر کوئی رکھنا پیدا نہ کر سکے تو قتال فی سب اللہ بھی ہے جہاد فی صبرلہ بھی ہے مکے میں بارہ برس جہاد فی سب اللہ ہو رہا تھا قرآن کے ذریعے سے جہاد دعوت و تبلیغ کا جہاد تربیت و تسکیے کا جہاد تنظیم کا جہاد جی جہاد ہو رہا مدینہ میں آ کر وہ جہاد قتال کی شکل ہو گیا تو اس لیے اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جنگ کا نام نہیں ہے جد و جود. آپ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و کریں ظاہر بات ہے اس کے لیے پہلے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانا ہوگا پھر جو واقع قبول کر لیں دل سے خروش کے ساتھ انہیں جمع کرو منظم کرو ظاہر بات ہے قتال تو جب تک مناسب تعداد میں لوگ موجود نہ ہو مناسب تیاری نہ ہو اور وہ اس کے لیے ان کی ٹریننگ بھی پوری نہ ہو گئی وہ تک جنگ تو نہیں کی جا سکتی خودکشی تو نہیں کرنی ہے نا جنگ کرنی ہے تو جنگ کے لیے تو تیاریاں ہیں اس لیے جہاد کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہاں پر کہ جہاد ہے کہ جو کہ چوٹی برابر ہے ہو سکتا ہے کوئی لوگ جہاد کر رہے ہوں اتنی تعداد میسری نہ ہو کے قتال کیا جا سکے تو اگلا قدم تو نہیں اٹھائیں گے لیکن صرف جہاد ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا ہاں اگر اللہ کی طرف سے اس معاشرے سے ریسپانس مل جائے اور معتنبے تعداد کے اندر لوگ آ جائیں اور منظم بھی ہو جائیں انہوں نے اپنے اوپر بھی اللہ کے دین کو نافذ کر لیا ہو یہ نہیں کہ اپنے اوپر اپنے معاملے میں اپنے گھر میں تو دین ہے نہیں اور باہر دین نافذ کرتے پھر یہ نہیں اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کیا ہو اور پھر منظم ہو گئے ہو کسی ایک امیر سے بیٹھ کر کے بیٹ اور اوتا جہاد اور وہ منسم اور سب ان کے اندر فوگر ہو گئی ہو اور ان کے دلوں سے ہر امنگ نکل گئی ہو سوائے اللہ کی رضا کے اور آخرت کی فلاح یہ نہیں کہ حکومت کی طلب میں کر رہے ہو یا مالے غنیمت کی طلب میں کر رہے ہو نہیں معاذ اللہ, سبح معاذ اللہ وہ تو پہلی جو حدیث تھی اس مجموعے کی معلوم یاد مال کا دار و مدار نیتوں تو ہے تو جس کسی نے ہجرت کی اللہ اس کے, رسول کے لیے اس کی ہجرت تو اللہ اس کے رسول کے ہاں شمار ہو جائے گی لیکن جس نے ہجرت کی تھی دنیا کے حصول کے لیے یا کسی خاتون سے نکاح کرنے کے لیے تو پھر ہجرت ہو اللہ حاجر اس کی ہجرت انہی چیزوں کی طرف ہے جس کے لیے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کو, کو کوئی فروغ نہیں سی اس طرح کتال اگر کیا ہے بال غریبت کے لیے دولت کے لیے یا کسی قبیلے سے کوئی خاص پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اب اس قبیلے کے خلاف حضور بھیج رہے ہیں مہم تو بڑی تیزی کے ساتھ آ کر شریک ہو گئے کہ اب بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا اگر ایسے جذبات ہیں تو یہ جہاد فی صبی اللہ نہیں یہ قتال فیصب اللہ نہیں ہے. قتال فی صبری نفس ہے نفس کے لیے قتال کر رہے ہو تو وہ جبکہ انسان کے دل سے ہر امنگ ہر آرزو نکل جائے سوا اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح اس کے لیے جو جد بھی وہ جہاد میں ہے اب اس کے بعد حضور مزید جو ہے حکمت کا اطماع یہ جو ہے اس طویل حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے یہ گویا کہ اس حدیث کا جو ہے اضافی جو اس کے اندر حکمت کا خزانہ ہے اللہ حکمروں کا بے کے کا کل نہیں اے بآس میں تمہیں نہ بتاؤں ان تمام معاملات کی روح روا کیا ہے کیا چیز ہے کہ جو ان تمام اجزاء کو جوڑے گی اور اس کو صحیح روح پر اور صحیح جو ہے روح کے ساتھ آگے بڑھائی بے ملاک. یہ ملاک میں عرب کہتے ہیں ال... القلب و ملاک جسد دل جو ہے وہ پورے جسم کے لیے ملاق ہے وہ روح رواں تو وہی ہے دل دڑپتا ہے تو زندگی ہے دل بند ہو جائے تو زندگی ختم بھی. تو میں اس تمام معاملے کا جو روح رواں ہے وہ جو میں تمہیں نہ بتاؤں اور اس کے بعد کل تو حضرت باز کہتے ہیں کہ میں نے یہ عرض کیا بلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ضرور ضرور ضرور فرمائیے فضا بے نسا تو حضور نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا کف علیہ اس کو روک کر رکھو اس زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے کوئی غیبت نہ نکلے کوئی تہمت برامد نہ کوئی ظالمانہ کلمہ کسی کی خام خواہ عزت کے اوپر حملہ نہ ہو روکو اس کو تھام کے رکھو زبان کو روک کر رکھو یہ بات جو ہے پرانے مجید میں بھی سورہ اعزاب میں جو آئی ہے یا امن التق اللہ تقلہ و کول سدیدہ اہل ایمان اللہ کے تقوی اختیار کرو اور بات وہی کہو زبان سے جو سیدھی ہو درست ہو صحیح ہو اگر یہ دو کام ہو جائیں دل میں تقوی اور زبان کا کنٹرول تو فرمایا یوس نے لکم آما لکھم بکس لکھوں اللہ تمہارے سارے آماد درست کر دے گا ایک اور حدیث الفاظ آئے ہیں مجھے دو اپنے اعضا از کی ضمانت دے دو کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہو صرف دو آزا فرمایا تم دو آزا کے مجھے گواہ زمانت دے دو گے کنٹرول میں رکھو گے اس سے کوئی غلط حرکت نہیں ہوگی جنت کی زمانت مجھ سے لے لو اور وہ کیا ہیں ایک وہ جو تمہارے دونوں گالوں کے درمیان ہے یعنی زبان اور ایک وہ جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ ان دو کا کنٹرول ان سے ان کے ذریعے کوئی غلط کام نہ ہو تو جنت کی زمانت مجھ سے لے لو تو حضور نے فرمایا آپ نے پکڑا اپنی زبان کو اس کو روک کر رکھو قلتو تو نبی اللہ اب دیکھیے سادگی دیکھیے حضرت معاذ کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کون ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جبل میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا یو کہ ہم کہیں گے فقہ کا سب سے بڑا ماہر وہ ہے معاذ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اس کو پوری طریقے سے تمیز کرنے والا اور وہ کہتے ہیں اس بات پر حیران ہو کر کے نبی بیمار نہ تک اللہ بھی کیا ہمارا مواغذہ اس پر بھی ہوگا جو ہم کلام کرتے رہتے اب ظاہر بات ہے کہ آدمی جب آتا ہے بیٹھا ہے دوستوں کے اندر گپ شپ ہو رہی ہے اس وقت کون اپنی زبان کا جو ہے کنٹرول کرتا ہے جو منہ میں آیا کہہ دیا اس میں قیمتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں اس میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے یہ سب تو تو کیا ہے اللہ کے کی نبی کیا ہمارا مواخذہ ہوگا اس پر بھی کہ جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اب دیکھیے حضور کی محبت شفقت یہ کلمہ جو ہے عرب بہت ہی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے بہت لاڈ ہو ماں ثکلت کا امو کا یامو آس اے مو تمہیں تمہاری ماں روئے کھوئے یعنی یہ کہ تم گم ہو جاؤ اور تمہاری ماں جو ہے اس پر روئے تمہاری غیر حاضری پر یا گمشدگی پر ثقلت کا امو کا یامو آس وہ حل یقین اللہ وجوہ اللہ لوگوں کو اونھے منہ یا ان کے نتلوں کے بل جہنم میں جھونکنے والی سب سے بڑی شے وہ ہسائد السنا ہے حسید کہتے ہیں فصل جب کٹ جائے حسید ایک جنات ہوتے ہیں جبنات الحدیث ایک ایک جو ہے وہ, وہ, وہ ہے کہ جب کہ حسید جبکہ جو ہے فصل کٹ گئی کاٹ دی جانے والی درخت وہ ہے جو کھڑا رہتا ہے اس میں سے پھل اتار لیا جاتا ہے اب گندم آپ کو معلوم ہے پورا کا پورا جو اس کا پودا ہے وہی وہ کاٹا جائے گا چڑا ہے اس کا تو پودا کاٹا جائے گا تو حسید کہتے ہیں فصل کاٹنا فصل کٹی ہوئی تو گویا کہ حسائد و زبان سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ ایک بیج بن جاتا ہے آخرت کے اندر اور وہ وہاں پر پھر پروان چڑھتا ہے پودا ہے اور تمہاری زبان سے نکلے ہوئے یہ جو فصلیں ہیں جو اپنی زبان سے بو رہے ہو جب یہ کٹیں گی تو وہ ہوں گی سب سے بڑھ کر انسانوں کو جہنم میں جھونکنے والی وہ حل یا کما سا فنار الا وجوہ یا آپ نے فرمایا او اللہ مناسروں کے بل یا چہروں کے بل یہ لفظ کا انہیں اجتباع ہے کہ آپ نے وجوہ کہا تھا یا مناس کہا تھا چہروں کے بل یا نتنوں کے بل آگ میں جھونکنے والی چیز جو ہے وہ زبان کی کھیتیوں سے بڑی اور کون سی یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حدیث حسن صحیح ہے اور یہ امام ترمزی اپنی جامع میں اس روایت کو لائے ہیں وصل اللہ تعالیٰ اعلی خیر خلق ہی محمد ان وبارک وسلم تسلیم الکسیدہ